السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسی ڈونگا مرکز رحمانیہ مسجد بورا پیر کراچی وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم اللہ مسلّ محمد وال محمد کما صلی تالا براہ موالا علیہ براغی انمید اللهم مباری کالا محمد وال محمد کما بار تالا براہ موالا علیہ براغیم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الذي خَلَكَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فكد فاز فوزا عظيما رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفكه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى في مقام آخر وإذا قلتم فعدلوه وقال تعالى في مقام آخر قل ان ربي امر ربي بالقسط وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنا وخشيه الله في السر والعلن اج ہمارے معاشرے کا سوسائٹی کا شہر اور صوبے اور ریاست کا اجتماعی اور انفرادی مسئلہ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اسی بے دردی کے ساتھ اسے کچلا جا رہا ہے ہر شخص اس مسئلے کے تعلق سے پریشان ہے انفرادی زندگی میں بھی اجتماعی زندگی میں بھی حالانکہ یہ مسئلہ اپنی نوعیت کا ایک ایسا عظیم مسئلہ ہے سماجی سطح پر اقتصادی سطح پر انفرادی سطح پر اجتماعی سطح پر اس کی اہمیت یہ ہے کہ امن کی بنیاد ہی یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے امن ہے یہ مسئلہ نہیں ہے تو امن بھی نہیں ہے اور وہ مسئلہ ہے عدل و انصاف شاید ہمارا یہ معاشرہ عدل و انصاف کو ترس چکا ہے ہر شخص کی پیاس عدل و انصاف کے تعلق سے بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن اس پیاس کو بجانے والا کوئی نظر نہیں آتا ہر ادارہ ہر جگہ اسی انصاف کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے اور اس معاشرے کا عالم کیا ہوگا جو انصاف مہیا کرنے والے عدل مہیا کرنے والے مساوات کو نافذ کرنے والے وہی جب انصاف کو بیچنے والے بن جائیں اس معاشرے کی تباہی کا عالم کیا ہوگا یہ اس عدل کی اہمیت اس کی ضرورت اس کی افادیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم انفرادی سطح پر کم سے کم اس عدل و انصاف کو اپنانے والے بن جائیں اور اس معاشرے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر عدل و انصاف آنا شروع ہو حقیقت یہ ہے اگر ہم اس کی تاریخ میں اور اس کی اقسام کی طرف جائیں گے ہمیں شدت کے ساتھ یہ بات نظر آئے گی آج میں بھی اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا اللہ یہ عدل تین حروف پر مشتمل ہے عین دال لام جس کا معنی یہ ہے جو اصطلاحی معنی ہے التوسط بین الام ایک ہوتی ہے زیادتی ایک ہوتی ہے کمی جس کو افراد و تفریح کہتے ہیں انسان افراد اور تفرید کو چھوڑ کر کمی اور زیادتی کو چھوڑ کر جو درمیان والا راستہ ہے اعتدال کا راستہ درست راستہ اسے جب اختیار کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں عدل نہ کسی سے زیادتی ہو نہ کسی کے حق میں کمی ہو نہ کسی پر ظلم ہو عدل اس کی تین قسمیں ہیں ذات کے ساتھ عدل اپنے سے نیچے والے کے ساتھ عدل اور اپنے سے اوپر والے کے ساتھ عدل اور ایک اور قسم بس اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک طبقہ اور شامل کر لیا جائے اپنے مساوات اپنے طبقے اور اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ انصاف تو مجموعی طور پر یہ چار قسمیں بن گئی اپنے ہم پلّا لوگوں کے ساتھ انصاف اپنے سے اوپر والوں کے انصاف ساتھ انصاف اور اپنے کے اپنے سے نیچے والے لوگوں کے ساتھ انصاف یہ تین قسمیں وہ ہیں جسے صرف وہ شخص اپنا سکتا ہے جو سب سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ انصاف کرتا ہو جس نے اپنی ذات کے ساتھ انصاف نہیں کیا وہ کسی کو انصاف نہیں دے سکتا جو اپنی ذات کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ دوسروں اس پر زیادہ ظلم کرے گا جو اپنی ذات کے حقوق کو اس میں حق تلفی کرنے والا ہو تو دوسروں کے حقوق میں حق تلفی کرنے والا بلاولا ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم میں اپنی ذات کے تعلق سے حکم دیا فلاں تدلیم انف اپنی جانوں پر ظلم کرو اپنے آپ کے ساتھ ظلمت کرو تمہارا یہ ظلم تمہاری سات ذات کے ساتھ جب آئے گا تو اس سے متاثر دوسرے لوگ بھی ہوں گے ایک انسان اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیسے کرتا ہے ایک ظلم روحانی ہوتا ہے اور ایک ظلم جسمانی ہوتا ہے جب آپ اپنی روح کو وہ غزہ فراہم نہ کریں جو اس کا حق ہے آپ نے اس روح کے ساتھ ظلم کیا ہے اس روح کی غزہ کیا ہے اس روح کی غزہ اللہ کی وحی ہے اللہ کی وحی کے علاوہ آپ اس روح کو کئی اور غذا دیں گے آپ نے سب سے پہلا ظلم اپنی روح پر کیا ہے اور یہ ظلم ناقابل برداشت ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آپ کی تباہی کا مقدر بن جائے گا اور اس کی سب سے پہلی بنیاد اللہ کی توحید ہے دنیا کا سب سے بڑا عدل اللہ کی توحید ہے دنیا کا سب سے بڑا ظلم اور ناانصافی شرک ہے اور مشرک انسان کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا مشرک انسان کبھی بھی قاضی نہیں بن سکتا مشرک انسان سے کبھی بھی انصاف کے فیصلے کی امید نہیں کی جا سکتی کیونکہ جو اپنی ذات کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے کہ اس نے اپنی روح کے تعلق سے ایسا ظلم کیا ہے کہ شرک کی گندگی کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر لیا ہے اس سے خیر کی توقع نہیں ہے کیونکہ اللہ کی ذات کے ساتھ انسان کا عدل یہ ہے کہ توحید اللہ کا حق ہے اسے وہ حق دے سب سے زیادہ حقدار تو اللہ کی ذات ہے کہ اس ذات کو اس کا حق دیا جائے وہ حق توحید کی صورت میں ہے جس نے اپنے رب کے ساتھ نا کر لی ہے وہ مخلوق کے ساتھ کیا انصاف کرے گا اس لیے تو شرک و ظلم عدیم کہا گیا ہے ان شرک الد الم کیونکہ عدل کے مقابلے میں ظلم ہے توحید کے مقابلے میں شرک ہے تو سب سے بڑا عدل توحید ہے سب سے بڑا ظلم شرک ہے اس لیے شرک و ظلم ادیم کہا گیا سب سے بڑی نا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دے دینا واحد انسان توحید پرست انسان اس سے انصاف کی توقع ہے کیونکہ اس نے اپنی روح کو وہ غذا دی ہے جس غذا کو اپنا کر اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ انصاف کیا ہے پھر اس روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے ذکر و ازکار ہے فرائض کا اہتمام ہے, ہے یہ اپنی ذات کے ساتھ انصاف ہے کہ اس کی روح کو جو ضروریات ہیں جو اس روح کی بنیادی ضرورت ہے اللہ کی وحی کی روشنی میں فرائض واجبات حقوق وہ سے پورے کر دے جسمانی طور پر انسان کی اس کی ذات پر جو ترجیح ہونی چاہیے جو عدل ہے جو انصاف ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کو وہ خوراک مہیا کرے جو اللہ رب العزت نے جائز اور مباح قرار دی ہے جس نے اس کی طبیعت اس کی فطرت اور اس کے جسم کے اور کتاب و سنت کے منافی تھرک سے اپنے روح کو غذا اپنے جسم کو غذا فراہم کرنے کی کوشش کی یہ انسان اپنی ذات کے ساتھ دو طرح سے ظلم کر رہا ہے ایک روحانی ظلم اور ایک جسمانی ظلم کتنے لوگ ایسے ہیں بلکہ اس منصب قضا پر فائز ہیں انصاف فراہم کرنے کے معاملات کے اندر ذمہ دار ہے لیکن اس راستے سے حرام خوری عروج پر ہے شاید مشن ہی یہی ہے کہ انصاف کو بیچ کر اپنی اور اپنے اہل خانہ کی ضرورت کو پورا کیا جائے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے خوراک کیا ہے گندی چیزیں نجاست والی چیزیں ان کے منہ کے تعلق سے دیکھ لیں ان کا منہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ اس کے جسم کے اندر جانے والی خوراک وہ قتل مباح اور جائز نہیں ہے حرام خوری کے اخرات اس کے چہرے سے نمایاں ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں بگڑتی ہوئی صورتحال جو خوراک کے تعلق سے ہے جو طعام کے تعلق سے ہے جو مشروبات کے تعلق سے ہے وہ ہمارے سامنے ہے شراب نوشی مختلف ناموں سے بکتی ہے اور مسلمان ہی سب سے زیادہ اس کو خریدار ہوتے ہیں اور مختلف ناموں سے اسے بدل بدل کر پیتے ہیں کہ یہ جائز ہے کیا قیامت کہ مسلمان حرام چیزوں کو حلال چیزوں کا نام دے کر استعمال کریں گے ظلم اپنی ذات کے ساتھ اب اس بات سے اندازہ لگائیں کہ شریعت نے عبادت کے اندر بھی اپنی ذات پر ظلم کو پسند نہیں کیا ناجائز امور تو دور کی بات ہے جو جائز امور ہے جس کو کرنے کی شریعت نے ترغیب دلائی ہے اگر کوئی انسان اسے مسلسل اختیار کرتا ہے تو شریعت نے کہا ہے کہ یہ ذات کے ساتھ ظلم ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کی خبر ملی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہ شادی ہو چکی ہے لیکن دن بھر روزے سے ہے اور پوری رات قیام ہے عبداللہ بن عمر کے والد گھر میں آتے ہیں اپنی بہو سے پوچھتے ہیں میرے بیٹے کو کیسے پایا اپنے شور کی شکایت نہیں کی عبادت بیان کی تاکہ غیر محسوس انداز سے ان کو بات سمجھ میں آ جائے یسوم النہار و یقوم وہ بیٹا جس بیٹے کی آپ بات کر رہے ہیں دن بھر روزے سے ہوتا ہے اور پوری رات قیام کی, کی حالت میں ہوتا ہے بات کی وہ سمجھ گئے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی آپ نے بلا لیا مخبر رحم المخبر کیا مجھے یہ خبر ملی ہے درست ہے کہ تو دن بھر روزے سے ہوتا اور پوری رات قیام کرتا ہے رحما جی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان جسدی کا حقن والی سو جاتی کا حقن حق کناتی کل حق حق کا ہو. تیری آنکھ کا تجھ پر حق حق ہے تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے تیرے رشتے داروں کا تجھ پر حق ہے ہر حق والے کو اس کا حق ضرور دو اگر آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اس عبادت میں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو شریعت میں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی یہ بھی نا ہے اگر عبادات کے اندر شریعت نے نا کو پسند نہیں کیا تو غیر عبادت اس میں نا تو بدترین صورت ہے روزے کی کتنی فضیلت ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من منسام فلا فلاں ملو جس نے مسلسل روزے رکھے اس کا ایک بھی رودا قبول نہیں ہے مسلسل روزے نفلی روزے تسلسل کے ساتھ پورا مہینہ روبے کی حالت میں فرض کے علاوہ یہ جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو شریعت نے یہ حکم لگا دیا ہے ان دلہ اس کا ایک بھی روبا قبول نہیں ہے کیونکہ یہ रखकर رکھ کر اس نے اللہ کی اس کی شریعت کی اور نہ جائے کتنے لوگوں کی حق تلفی کی ہے ایک شخص کو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تو لوگ جمع ہیں آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے یہ شخص نظر مانی ہے اور نظر یہ مانی تھی پیدل سفر کرے گا روبے کی حالت میں ہے کسی سے بات نہیں کرنی اور سایہ حاصل نہیں کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ امور کی قید کچھ امور کی شرط اپنی ذات کے ساتھ مختص کر دی روبے کی حالت میں رہوں گا معاملہ ٹھیک ہے نفلی روزہ رکھ سکتے آپ اس میں آپ کا اختیار ہے لیکن بات نہیں کرنی کسی سے سایہ حاصل نہیں کروں گا اور پیدل چلوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں دیکھی آپ نے کیا فرمایا ان اللہ بھی نفس ہو اس انسان نے یہ شروط اپنی ذات پر خاص کر کے اگر اپنے رب کو رادی کرنے کی کوشش کیا تو اسے بتا دو اللہ تعالی بے پرواہ ہے اس انسان کے اپنی ذات کو عذاب میں مبتلا کرنے سے یہ کون سی عبادت جس عبادت میں آپ اپنی ذات پر ظلم کریں ایسی کوئی عبادت نہیں لوگ کس سے کہانیاں سناتے ہیں فلاں امام نے ایک ٹانگ پر پوری رات قیام کیا ہے ایک ٹانگ پر پورا قرآن پڑھا ہے شریعت کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی کیونکہ اپنی ذات کو تکلیف میں مبتلا کر کے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا جو امور آپ کو بتا دیے گئے عبادت کے ان امور کو اسی طرح اختیار کریں یہ این عدل ہے اس سے تجاوز کریں گے یہ ظلم ہے تین افراد کا قصہ معروف ہے سب جانتے ہیں مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کیا تم نے یہ بات کی ہے کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا میں نے روزہ نہیں چھوڑنا میں نے پوری رات قیام کرنا ہے سونا نہیں ہے اور میں نے شادیاں نہیں کرنی آپ نے فرمایا یہ بات ذہن میں رکھ لو انی اقشا کم للہ واطخا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں تم راغی بن سنتی فلحی جس نے میرے طریقے کو چھوڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ ظلم ہے اپنی ذات پر جب عبادت کے اندر ایک حد سے زیادہ تجاوز یہ ظلم ہے عبادت کے اندر تو غیر عبادت کے اندر اپنی ذات کے ساتھ ظلم اور نا شریعت اس کی حوصلہ افزائی کیسے کر سکتی ہے تو پہلا حق اپنی ذات کو دیں جو اس کی روح کی ضرورت ہے وہ اس روح کو مہیا کریں جو اس کی جسم کی ضرورت ہے جائز پاکیزہ مال حلال مال وہ مال اسے مہیا کریں جب آپ نے اپنی ذات کے ساتھ یہ عدل کر لیا اب آپ لوگوں کے ساتھ عدل کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اس میدان میں آ ہیں اس مقام پر آ ہیں کہ آپ کو یہ اختیار حاصل ہو چکا آپ یہ صلاحیت پیدا کر چکے کہ آپ دوسروں کے درمیان بھی انصاف کو تقسیم کر سکتے ہیں جو بے نمازی ہے جو مشرق ہے جسے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا جو قرآن کے اندر اللہ کے قانون کو نہیں جانتا وہ منصب بن کر ہمیں انصاف مہیا کر سکتا ہے کبھی بھی نہیں اس لیے ہماری یہ قوم صدیوں سے ایک اسلامی ملت کو انصاف کے حوالے سے بڑا شکوا ہے بالخصوص اگر ہم اس ریاست پاکستان میں ہم پاکستانیوں کا حال سنائیں ماردے وجود میں آنے کے بعد سے لے کر آج تک بھی انصاف کے وہ تقادے جو ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے وہ نہیں ملے سماجی عدل کو ہم ترس چکے ہیں اقتصادی عدل کو ہم ترس چکے ہیں لیکن ناپید اس لیے کہ جب وہ انسان اس منصب خدا پر نہیں آئے گا جو اپنی ذات کے ساتھ سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے تو آپ کو عدل نہیں دے سکتا سب سے پہلے انفرادی طور پر کوشش کرنی ہے اس کے بعد پھر معاملہ آتا ہے ایک بڑے انسان کا اپنے ماں تحت کے ساتھ انصاف جس کے لیے اسے چار عمر اختیار کرنے ہیں ہر سربراہ اپنی سطح پر چار عمر کو اختیار کرے گا تو یہ عدل ہوگا وغیرہ نہیں وہ گھر کا سربراہ ہے سوسائٹی کا سربراہ ہے شہر کا ہے صوبے کا ہے یا ملک کا ہے ہر ذمہ دار کیونکہ یہ حدیث کلو کم رائن بلو کو مسول یہ معروف حدیث ہے اس میں ہم سب کا سب شامل ہیں تم میں سے ہر شخص نگران ہے ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے تعلق سے مسئولیت ہو گئی اس تعلق سے ایک بڑا شخص اپنے ماتحات کے ساتھ یہ چار امور اختیار کرے جو عدل کا جو پورا کا پورا حق ہے نمبر ایک ان کے لیے آسانیاں کرے جو آسانی ہو سکتی ہے وہ مہیا کرے نمبر دو جو مشکل ہے اسے ختم کرنے کی کوشش کرے آسانی مہیا کرنے کی کوشش کرے جو مشکلات ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کرے اپنے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے اپنے مات ہاتھ پر ظلم نہ کرے تسلط اپنی قوت کا اس پر نافذ نہ کرے کہ میں بڑا ہوں مجھے قوت حاصل ہے لہذا اپنی قوت کے ساتھ تمہارے ساتھ جو کچھ کر سکتا ہوں وہ کروں گا یہ ظلم ہے اپنی قوت کے ذریعے اس پر تسلط قائم نہ کرے اور نمبر چار اپنے کردار کو عام کر دے جو صحیح کردار ہے جو شری کردار ہے کردار ہو یا گفتار ہو اسے عام کرے یہ چار امور جب ہر بڑا اپنی رائیا کے سامنے تیار کرے گا یہ عدل کا ایک ایسا نظام ہے جو اس نے اپنے ماتحت کے ساتھ قائم کر دیا آسانی مہیا کرنا ہر بڑے کی ذمہ داری ہے اپنے ماتحت کے لیے مشکل کو ختم کرنا جو اس کی پریشانی ہے اس کو کوش... کوشش کر کے ختم کرنے کی کوشش کرے یہ اس کے لیے اس کی ذمہ داری ہے جو عدل کا حصہ ہے اور اپنی قوت پر اسے نافذ نہ کرے اور نمبر چار جو اہم ترین ہے کہ اپنا بہترین اور مثالی کردار اور گفتار معاشرے میں عام کر دے اپنے گھر میں اپنی سوسائٹی میں اپنے شہر میں اپنے صوبے میں اپنی ریاست میں اور حقیقت یہ ہے اگر عدل کی یہ قسم ہم دیکھیں پہلی قسم بھی ناپید ہے اور دوسری قسم کی طرف آ جائیں تو ہر شخص اپنے ماں فوق سے پریشان ہے آپ گھر کی چار دیواری کے اندر لے کے اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر ایسا ہو کہ گھر والے اپنے سربراہ سے خوش ہوں کسی نہ کسی طرح سے پریشان ضرور ہے اور یہ پریشانی ہونا اگر وہ جائز پریشانی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے انصاف مہیا نہیں کیا اور پھر ماتحات لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے اپنے ما فوک کے ساتھ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے میرے سے اوپر لوگوں کے بارے میں نمبر ایک اخلاص کے ساتھ اتا ترفم برداری جائز امور میں ناجائز امر کے اندر اللہ تعالیٰ علیہ دن فی معصیت الخالق یہ قاعدہ کلیہ ہے جو اللہ کی نافرمانی آ جائے وہ کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی لیکن امر شریح جب ہے حاکم کہا جائے اس کی اطاعت کریں آپ شری قانون سے متصادم نہیں ہے آپ اخلاص کے ساتھ اس کی بات کو مانیں نمبر دو اس کی مدد اور نسرت کیونکہ یہ تنہا شخص اپنے کسی بھی امر کو نافذ نہیں کر سکتا اس کے لیے ریا کا ساتھ ضروری ہے اگر ہم اچھے بن جائیں تو سب اچھے ہو جائیں گے اگر ہم ہی برے ہیں کوئی ایک انسان کسی معاشرے کو اچھا نہیں کر سکتا تو ریا کی ذمہ داری ہے اپنے ماں فوق کے ساتھ مدد اور نصرت اور قوت کا مظاہرہ کرے اور انہیں ان کے معاملات کے اندر احسن انداز سے ادائیگی میں ان کے معاون بن جائیں اور نمبر تین اپنی ہمت کو اپنی جستجو کو ان ولاد امر کے ساتھ قائم اور تائم کر لیں ان کے ساتھ حسن زن کائم کرسن زن کیونکہ جب بدگمانی پیدا ہوتی ہے نفرت کا آغاز ہو جاتا ہے اس لیے ہمیشہ حسن زن قائم کر کے رکھیں ہر ماتا شخص اپنے بڑے کے تعلق سے جب حسن زن قائم کرے گا بدگمانی ختم ہوگی نفرتیں ختم ہوگی محبت کے ساتھ یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے اسی طرح ماتحت ما فوق کے بعد اب مساوات میں دیکھیں وہ طبقہ جو ہمارے ہم پلہ ہے ان کے ساتھ بھی عدل کریں محبت کا پیار کا کہیں ایسا نہ ہو کہ مساوات کی وجہ سے کم برابر برابر ہیں ایک دوسرے پر ظلم کرنا لگ جائے ان کے ساتھ بھی حسن زن محبت اخوت اور جون کے حقوق ہیں وہ حقوق دیے جائیں یہ عدل ہے تمام طبقات کے ساتھ اب آ جائے شریعت میں عدل کے تعلق سے جو ہماری رہنمائی کی ہے ایک ہوتا ہے سماجی عدل سماجی عدل کیا ہے ایک سوسائٹی میں ایک گرانے میں ایک شہر میں جو طبقات ہیں ان طبقات کے اندر عدل کے نظام کا قیام یہ سماجی عدل کہلاتا ہے ایک گھر میں عدل قائم ہے گلی میں عدل قائم ہے ایک سوسائٹی میں عدل قائم ہے یہ عدل سماجی طور پر آگے بڑھتا ہے اس لیے شریعت نے اس کا آغاز یوں کیا ہے فن کی ہو ماتا بل نسائی مسنا وسلافا وروبا فن خف تم اللہ تعالی فواہد شادیوں کے تعلق سے حکم دیا تم شادیاں کرو خواتین میں جو تمہیں پسند ہے ان سے شادی کرو دو کرو تین کرو چار کرو لیکن اگر تمہیں اپنی ذات سے یہ خدشہ ہو ایک سے زائد شادی کی صورت میں تم نا کر بیٹھو گے فواہدہ پھر ایک ہی شادی کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں اگر ایک ہی سے تمہاری شادی کے تعلق سے تمہیں یہ خدشہ لاحق ہو جائے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر امام کا تعیمانو تم پھر لونڈی کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کر لو آزاد عورت کے مقابلے میں ایک لونڈی کا حق کم ہوتا ہے یہ بات زیادہ امکان رکھتی ہے کہ تم نا نہ کرو ایک سماج ایک سوسائٹی ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے گرانے سے اور ایک گرانے کے امن کے لیے سلامتی کے لیے ضروری ہے عدل اور عدل کا نظام میاں بیوی کے درمیان قائم ہونا ضروری ہے اگر میاں بیوی میں لڑائی ہے تو اولاد میں لڑائی ہوگی جب ایک گھر میں لڑائی ہے تو ایک گھر میں نہیں ہوتی پھر دو گھروں میں لڑائی ہوتی ہے کیونکہ ایک سسرالی ہے ان دو گھروں کے درمیان تناوا ہے تناوا یہی نہیں رہتا پھر رشتے داروں تک بات بڑھتی ہے اور نتیجہ تین وہ معاشرہ بدترین صورتحال اختیار کر جاتا ہے ہر گھر کی یہ صورتحال بن جائے میاں بیوی بی میں لڑائی بچوں میں لڑائی پھر خاندانوں میں لڑائی ہر معاشرے کی اگر یہ ابتر صورتحال بن جائے تو امن ہو سکتا ہے کبھی بھی نہیں یہ سماجی عدل ہے جو میاں بیوی بی کے حقوق کے تعلق سے بیان کر دیا گیا نہ انصافی مت کرنا سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی مثالیں ہمارے سامنے ہیں نو بیویاں ہیں بیاٹ بی وقت لونڈیاں الگ ہیں اور عدل کا کیسا عظیم نظام ہے باریاں تقسیم ہو گئی باریاں تقسیم کرنے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی اللہ ہادا قسمی فیما عملی فلا تلمنی فیما تملی ولا عملے کو اللہ جو ظاہری تقسیم تھی وہ میں نے کر دی ہے اور ہے ہر بیوی بی کے لیے ایک دن مختص کر دیا گیا ہے اور جب یہ دن مکمل تو اختیار کے مطابق میں نے انصاف کر دیا ہے لیکن جس چیز کا اختیار تیرے پاس ہے اے اللہ اس پر میری ملامت مت کرنا دل میں اختیار صرف اللہ کا چلتا ہے یہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہے یوکل لبوہ کئی ان دلوں کو وہ پھیرتا رہتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے اس دل کا اختیار صرف اللہ کے کنٹرول میں اس دل کے تعلق سے یہ کنٹرول اللہ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے اگر دل میں کسی بیوی کی محبت زیادہ پیدا ہو جائے اس کی طرف میلان زیادہ ہو جائے تو پھر انسان اس بات پر ملامت نہیں کیا جا سکتا ظاہری تقسیم میں انصاف ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویوں کے بیچ میں سب سے زیادہ محبت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن پھر بھی آپ نے کبھی بھی باڑیوں میں نا نہیں کی حتیٰ کہ سفر میں جانا ہوتا ایک بیوی کو ساتھ رکھتے اور یہ بھی ایک بہترین تعلیم ہے جب آپ نے کہیں جانا ہے ایک لمبے عرصے کے لیے تو اپنی بیوی کو ساتھ رکھیں تاکہ معاشرے کے فتنوں میں آپ مبتلا نہ ہو یہ آپ کی زندگی کی عملی مثالیں ہیں جو ہماری تربیت کا حصہ ہیں آپ قور اندازی کرتے محبت عائشہ سے چاہتے تو انہیں کو لے کر جاتے لیکن یہ ناانصافی ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کی ہمیشہ جس بیوی بی کا قرآن نکلا اسے کو ساتھ لے کر جایا کرتے تھے یہ ہے ندل ہے سلما رضی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی آپ نے فرمایا چونکہ وہ شادی شدہ تھی پہلے اور جب بیوہ سے نکاح کیا جائے گا تو اس کا شریعت میں قانون اور ہے تقسیم میں کمواری سے شادی کی جائے گی تو اس کا قانون اور ہے مثلا پہلے سے شادی شدہ ہیں. آپ نے کسی کماری لڑکی سے شادی کی ہے تو باریاں تقسیم ہونا پڑیں گی آپ کو ایک دن اس کے پاس ایک دن اس کے پاس یا ایک ہفتہ کرنا ضروری ہے جس پر رضامندی ہو جائے اگر بیوا سے شادی کی ہے تو تین دن اس کے پاس رہیں گے اس کے بعد پھر تقسیم ضروری ہے آپ نے تین دن ان میں سلم کے ساتھ قیام کیا ان کے ساتھ رہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے حق میں کمی کر دی گئی ہے یہ قانون ہے اور قانون کے مطابق میں نے تین رات تک تمہارے ساتھ قیام کیا تمہارے ساتھ رہا ہوں اگر تم چاہو تو میں سات دن تک تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں لیکن پھر یہ سب کے ساتھ یہی معاملہ کرنا پڑے گا اگر تم اس بات کو محسوس نہیں کرتی کہ تین دن تمہارے لیے کہیں خفت کا باعث نہ بن جائے اگر تم اس بات کو برداشت کر سکتی ہو اور اس قانون کو سمجھ سکتی ہو تو اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا فرماتی اللہ کے رسول مفسل آپ تین دن کو میرے لیے رکھ دیجئے میرے لیے کافی یہ ظاہری تقسیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے بارے میں یہ قانون بیان کر دیا ہے جس کی دو شادیاں ہیں آب علیہ السلامۃسلام کا فرمان جس انسان نے دو شادیاں کی فمال تحدہ ہوا فمال پھر وہ جھکتا ہے کسی ایک کی طرف ایک کی طرف اس کا ملان زیادہ ہے اسے زیادہ ٹائم دیتا ہے اس کی ضروریات کا خیال زیادہ رکھتا ہے دوسری کی طرف توجہ تو کم ہے اس کے حق کو نہیں سمجھتا اس کے حق میں حق تلفی کرتا ہے جا یوم قیاما وہ شک کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا اس کے جسم کا آدھا حصہ مفلوط شدہ ہوگا اس میں اللہ نے طاقت کو ختم کر دیا ہوگا یہ سماجی عدل ہے جس کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے کیونکہ جو گھر میں انصاف مہیا نہیں کر سکا وہ باہر نہیں کر سکتا جس کا گرانے والے اسے خوش نہیں ہے وہ باہر خوشی مہیا نہیں کر سکتا عدل انصاف کے تعلق سے اس کے بعد پھر عدل کی ایک اور صورت آتی ہے جس کو ہم نظام عدل کہتے ہیں عدالتی نظام اس میں تین طرح کے فیصلے ہوتے ہیں ایک تحریری فیصلہ ایک قولی فیصلہ اور ایک متلق فیصلہ تحریری فیصلے کے تعلق سے اللہ نے کیا قانون بیان فرمایا ہے ولیک تو بینکن بلادل سورہ اگر میں فرمایا جب تم نے فیصلہ لکھنا ہے تو اس فیصلے کو عدل کے ساتھ لکھنا ہے اس تحریری فیصلے میں نا نہیں ہونی چاہیے فیصلہ تحریری ہو تو بھی عدل ضروری ہے فل یوم ولی بل اور اگر فیصلہ کونی ہے تو فرمایا بھائی دا کل جب تم نے اپنی زبان سے قول سے فیصلہ کرنا ہے اپنی گفتگو سے تو فا عدل انصاف کرو ولو کاما دا قربا چاہے تمہارا رشتے دار تمہارے سامنے کھڑا ہے تمہارا حاکم تمہارے سامنے کھڑا ہے انصاف کرتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے بلکہ فیصلہ کرنا ہے اور فیصلہ کیسے فا عدل انصاف والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فیصلوں میں عملی تصویر تھے آپ علیہ السلات وسلام کے پاس ایک فیصلہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے بید حکم تم بے اناس انتہک و بلاد جب بھی تم نے لوگوں میں فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے ساتھ الناس میں عموم ہے تفریق ختم رنگ و نسل کی مذہب کی تفریق ختم الناس میں عموم ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم وہ کالا ہے یا پیلا نیلا سفید کوئی تفریح نہیں ہے جب بھی فیصلہ کرو لوگوں میں تو انصاف کا کرنا ہے وہ آپ کے اپنے گرانے کے ہیں یا کوئی اور ہے آپ کے دشمن ہیں یا آپ کے دوست ہیں فیصلہ انصاف کے مطابق ہونا چاہیے جب عدالتی نظام مضبوط ہو تو عدل کا نظام مضبوط ہوتا ہے اور امن قائم ہوتا ہے جب آپ خوف میں مبتلا ہو جائے فیصلہ کرتے وقت سامنے حاکم ہے فیصلہ انصاف کے مطابق نہیں دوں گا رعایت رکھنی ہے سامنے رشتے دار ہے تو فیصلے میں رعایت رکھنی ہے سامنے دشمن ہے فیصلہ حق سے با... ماں ہونا چاہیے اگر یہ قانون بن جائے نظام عدل کے اندر تو بربادی بربادی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلہ آیا قریش کے خاندان کی ایک عظیم عورت کا فاطمہ مخزومیہ بڑا قبیلہ ہے چوری کا فیصلہ آیا ہے اگر ہاتھ کٹ جائے تو اس قبیلے کا نہ کٹ جائے گا کوششیں شروع ہیں کسی طریقے سے اسے بچا لیا جائے مشاورت ہوئی فیصلہ یہ طے پایا کہ اس عورت کو اگر بچانا ہے تو سفارشی مقرر کرنا ضروری ہے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ جس سے محبت ہے وہ اسامہ بن زید ہے ان کے بارے میں معروف ہے رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب فرمائے اس سے ان کے پاس جاتے ہیں یہ کیس کے حوالے سے ان کو سفارشی بناتے ہیں ہو سکتا ہے بچ جائے اللہ کے رسول کی عدالت میں فیصلہ آ گیا فیصلہ سنانا شروع کیا اتنے میں اسامہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو اگر معاف کر دیا جائے اس خاندان کی طرف سے دیت ادا ہو جائے گی اس خاندان کی طرف سے وہ چیز واپس ہو جائے گی لیکن اس سزا کے بعد اس خاندان کا ناک کٹ جائے گا آپ ان کو اگر معاف کر دیں تو یہ خاندان والے ہر طرح کا بدلہ دینے کے لیے تیار ہیں عدالت کے اندر نظام عدل میں انصاف مہیا کرنے میں جو رکاوٹ آئے گی وہ رکاو، رکاوٹ ناقابل برداشت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسامہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی کیونکہ عدل مہیا کرنا یہ بنیادی حق ہے اس میں سفارش ناقابل قبول ہے آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی اور غصہ کرتے ہیں اس سے جو حب رسول, اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے میں ہے آپ نے کیا کہا فی حد من حدود اللہ اے اسامہ تم اللہ کے حدود میں سفارش کرتے ہو تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو آپ کے چہرے کی رنگت کو دیکھا آپ کے اندر الفاظ کو دیکھا اسامہ نے فوراً کہا استغفر لی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیجئے میرے لیے اس سفارش کے تعلق سے جو گنا ہو چکا ہے کہ میں سفارشی بن چکا ہوں اللہ کی حد کے نفاذ میں میرے اس گناہ کی اللہ سے مغفرت طلب کر لیجئے اللہ مجھے معاف کر دو یہ بھی جرم ہے سفارشی بننا بھی حدود کے درمیان میں رکاوٹ بننا یہ بھی جرم ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی نماز پڑھائی ممبر پر تشریف فرما ہے خطبہ ارشاد فرمایا یا ایو الناس انما اہلک الذین من قابلکم کانو اذا سارک فیم شریف ترکو و اذا سارک فیم زعیف اکامو علی الحد و ایم اللہ لون فاطمت بنت محمد سرکت لکتعتو یدہا حمد و ید <آحا> سنا کے بعد فرمایے لوگو یہ بات جان لو ان سے پہلے لوگوں کی ہلاکت کی وجہ یہ تھی جب ان میں بڑے خاندان کا شریف و نسل، اونچی نسب والا حسب و نصف والا چوری کر لیتا ظلم و زیادتی کر لی جاتی اس کو معاف کر دیا جاتا دیت لے کر کچھ پیسے لے کر چھوڑ دیا جاتا جب اس معاشرے میں مظلوم فقیر کوئی شخص ظلم و زیادتی کر بیٹھتا اس سے کوئی ظلم ہو جاتا کوئی حد اس پر نافد ہو جاتی اس پر حد کو قائم کر جاتے اس کے لیے کوئی سفارشی کرنے والا نہ ہوتا اس کو معافی کا کوئی پہلو نہ دیا جاتا اس پر حد کو نافذ کر دیا جاتا کوئی ترس نہ ہوتا اللہ کی قسم اے لوگو یہ بات ذہن میں رکھ لو اگر اس وقت فاطمہ مخزومیہ کی جگہ فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ بھی ہوتی میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا ذرا بھی مذائقہ ذرا بھی حرج میرے اندر پیدا نہ ہوتا کیونکہ یہ اللہ کی حد کا معاملہ ہے جب قاضی ایسا ہو جب عادل ایسا ہو تو اس معاشرے میں ہر چھوٹا اور بڑا سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے جب رعایت کا پہلو آ جائے آج ہمارے معاشرے کی ایک ابتر صورتحال یہ ہے کہ آج چھوٹا بڑا ہر شخص اس ندام عدل کو ترس چکا ہے اگر بات کی جائے وہ جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کی ہے کہ یہ معاملہ یہود کے طرد عمل کو تم اختیار کرو گے اور ان میں ایک پہلو یہ بھی تھا جب کوئی بڑا ظلم و زیادتی کر لیتا اس کے لیے قانون اور ہوتا غریب کے لیے قانون اور ہوتا آپ نے فرمایا تم بھی ایسا ضرور کرو گے آج ہمارے معاشرے میں اس کی عملی تصویریں موجود ہیں قاتل دندناتے پھرتے ہیں لیکن طاقت ہے آج اس کو چھپانے والے موجود ہیں لیکن اس کو قانون کے دائرے میں لانے والا کوئی نہیں ہے ہاں اگر کسی پر ظلم ہو جائے اور ظلم کرنے والا غریب ہے پھر اس کے لیے سارے نظام عدل کھلے ہوئے ہیں پھر اسے سزا دنوں میں مل جاتی ہے اور ہمارے عدل کی اس نظام کی اب تر صورتحال یہ ہے کہ ایک عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ یہ انسان اپنے اس کیس میں بری ہے اس پر کیس بنتا ہی نہیں ہے اور فیصلہ سنایا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں جو جیل کے اندر ہی اپنی آپ موت مر چکا ہے بیس سال تیس سال قید کاٹی جیل میں فوت ہوا اب تیس سال کے بعد فیصلہ آ رہا ہے کہ وہ مظلوم تھا جہاں نظام عدل ایسا ہو وہ امن قائم نہیں ہو سکتا جہاں سفارش چلتی ہو نظام عدل قائم نہیں ہو سکتا امن قائم نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے القزا تو سلاستن قاضیوں کی تین قسمیں ہیں واحدن فل فل نار ایک جنت میں جائے گا دو جہنم میں راجن فل حق کا فقدا بھی جس نے حق کو پہچانا پہچاننے کے بعد فیصلہ جاری کر دیا بغیر کسی ڈر اور خوف کے یہ جنت میں جائے گا ایک وہ شخص جس نے حق کو جان لیا پہچان لیا فجارا فی الحکم لیکن حکم کو نافذ کرتے ہوئے ظلم کر لیا اس نے جانتا تھا حق یہ ہے لیکن فیصلہ اور سنا دیا یہ بھی جہنم میں جائے گا اور دوسرا جو فیصلہ کرتا ہے لیکن اصول کو نہیں جانتا عدل کے اصولوں کو نہیں جانتا یہ بھی جہنم میں جائے گا اور ہمارا معاملہ بھی یہی ہے یا تو منصب خدا پر وہ فائز ہیں جنہیں انصاف معلوم ہی نہیں جنہیں اللہ کا قانون انصاف کے تعلق سے معلوم ہی نہیں یا جنہیں معلوم ہے وہ ڈر خوف کی وجہ سے انصاف کا فیصلہ ہی نہیں کرتے انصاف ہو تو ایسا علی رضی اللہ تعالی کا ایک فیصلہ لے کر آتے ہیں کہ ایک یہودی نے ان کی ایک چادر چوری کی ہے کادی شورے نے کہا کہ گواہ پیش کرو اگر یہودی نے چوری کی ہے تو گواہ پیش کرو فیصلہ بھی ہو جائے گا گواہ کے طور پر اپنے غلام کو اور اپنے بیٹے حسین رضی اللہ عنہ کو پیش کیا قاضی کاضیشر نے کہا میں ان گواہوں کو نہیں مانتا کیونکہ گھر کی گواہی شریعت میں قبول نہیں ہے غلام اپنے مالک کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا اور بیٹا بھی اپنے باپ کے خلاف گواہی نہیں دے سکتا بیٹے اور گھر کے کسی بھی فرد کی گواہی ناقابل قبول ہوتی ہے لہذا یہ فیصلہ خارج ہے اگر کوئی اور گواہ ملتا ہے تو اسے لاؤ ورنہ یہ یہودی بری ہے اور یہودی کو بری کر دیا جاتا فیصلہ کون لائے تھے علی رضی اللہ عنہ کس کے خلاف ہوا انہی کے خلاف کن کی گواہی رد ہوئی علی رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ ہوتا ہے اسلامی فیصلہ حاکم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو لیکن اگر انصاف اس کے ساتھ نہیں ہے تو انصاف اسے نہیں ملے گا جس کے ساتھ انصاف ہے انصاف اسی کو ملے گا یہودی اس فیصلے کو سن کر مسلمان ہو جاتا ہے کہ جس مذہب کے اندر انصاف کا عالم یہ ہو کسی کی رعایت نہیں کی جاتی اسے تو قبول کرنے کا حق بنتا ہے اسی شرح کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فیصلہ لایا ایک گھوڑا خریدا اور گھوڑے پر سوار ہوئے لیکن آگے سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور گر پڑتے ہیں گھوڑا بھی گرتا ہے اور زخمی ہو جاتا واپس لاتے ہیں اور اپنا گھوڑا اپنے پاس رکھو اس کے اندر عیب تھا تم نے نہیں بتایا میں اسے نہیں لے سکتا فیصلہ قادی کے پاس آیا فرماتے ہیں جب بہ ہو جائے تفریق ہو جائے اس کے بعد اگر بیچنے والا راضی نہ ہو پھر اسے وہ بے واپس نہیں کی جا سکتی اگر میں نے چیز بیچی ہے میں اپنی رضامندی سے واپس لے لیتا ہوں تو میں لے سکتا ہوں اگر جدائی کی ہو جائے چیز خرید کر آپ چلے گئے اس کے بعد वापस واپس کریں मैं अगर اگر واپس نہ کروں تو یہ میرا حق ہے میں واپس का کرنے کا پابند نہیں میں لینے کا پابند نہیں تو اس نے لینے سے انکار کر دیا قاری شرے کے ساتھ جب فیصلہ آیا تو فرمائے عمر اب تم اس گھوڑے کو واپس نہیں کر سکتے یہ تمہاری ملکیت ہے تم رکھو ہاں اگر اس گھوڑے کے اندر جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کو اگر تم پورا کر سکتے ہو پورا کرنے کے بعد اگر واپس پھر وہ قبول کرتا ہے تو اس کا اختیار ہے اگر تم اسے واپس نہیں کر سکتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو یہ فیصلہ ایک نظام عدل ہر ایک کی ضرورت ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے جب انصاف کے اندر طاقت ہوگی بڑے اور چھوٹے کو انصاف حق کے ساتھ مہیا کیا جائے گا تو امن و سکون قائم ہو سکتا ہے بصورت دیگر ہم امن و سلامتی کے لیے ترس جائیں گے لیکن امن و سلامتی قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا وجود عدل کے قائم ہونے کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ تعالی ہمیں اس عدل و انصاف کو ہر سطح پر قائم اور دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اپنے گھروں کے اندر بھی اور اللہ تعالی ہمیں اپنی سوسائٹی میں بھی اپنے شہر میں بھی اپنی ریاست میں اپنے صوبہ میں اس عدل کو قائم کرنے والا بنا دے اور اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما دے ایسے قزات عطا فرما دے جو انصاف کو ہر سطح پر مہیا کرے اور جلدی انصاف مہیا کریں تاکہ معاشرے کا ہر طبقہ اس انصاف کو اور عدل کو حاصل کر کے امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے وما توفیق الا بالله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدِهِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الا الله وحده وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله ایک ساتھی کی طرف سے دعا کی درخواست بھی ہے اور مسئلے کے تعلق سے ایک وضاحت بھی ہے کہ ایک شخص میرا حق نہیں دے رہا تو سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کے پاس ان کا حق ہے اللہ وہ حق ان تک پہنچانے کی اسے توفیق عطا فرمائے دوسری یہ حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میرے پاس اپنے اختلافات کو لے کر آتے ہو میں ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتا ہوں فمن کا شیا میں اگر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ چیز اس کی نہیں ہے وہ ناجائز اس چیز پر قبضہ کیے بیٹھا ہے وہ حق کسی اور کا ہے وہ وہ وہ سمجھ لے لے حق اس کا نہیں وہ جہنم کا نہیں جہنم کر بیٹھا ہوا ہے کسی کا حق اگر آپ کے پاس ہے وہ حق نہیں دے رہے تو یہ جہنم کی آگ کو آپ نے خریدا ہوا ہے اسے فوراً واپس کر دوں یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے کسی کے حق تلفی کرنا کیونکہ یہ جہنم کو خریدنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو ادا کرنے کی توفیق کرنے والا بنا دے دوسرا بیماریوں کی طرف سے دعا کی درخواست درخواستی گئی ہے دعا کیجئے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا کا فرما دے اس مسجد کے تعلق سے ایک اعلان ہے ظاہر مساجد کے جتنے معاملات ہیں ہم جماعتی احباب کے سامنے وہ ڈھکے چھپے نہیں ہوتے تعلیمی نظام اور دیگر مساجد کی جو مصارف ہیں اور بجلی کے معاملات ہیں بلنگ کے معاملات ہیں دیگر اخراجات وہ سارے اخراجات ہمارے علم میں ہوتے ہیں تو جس طرح معلومات ہمارے ہمارے گھر کے معاملات کے تعلق سے ہوتی ہیں وہ مساجد کے تعلق سے بھی انہی چیزوں کو اسی طرح بیل کریں کیوں جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی ذمہ داری کے تعلق سے کوئی حق دے دے وہ خوش نصیب انسان ہے کیونکہ اللہ نے یہ قرآن میں گواہی دی ہے مساجد کی تعمیر اور خدمت کرنے والے ایمان یافتہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ توفیق مل جائے کہ مسجد کے امور کو احسن طریقے سے وہ چلائے اس کا معاون بنے وہ ہم پلہ بن جائے ہم جام بن جائے ہم کوہ بن جائے اس کے لیے بڑی سعادت ہے آپ کا ایک ایک پیسہ آپ کا ایک, ایک, سعادت, آپ کا ایک ایک مشورہ دنیا اور آخرت میں بھی اپنے بجٹ کا حصہ بنائیں تاکہ ہمارے معاملات اس مسجد کے تعلق سے خوبصورت ہو جائے اور ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ کا جاریہ سلسلہ جاری اور ساری رہے اللہ میں توفیق دہ فرما دے اور ہمارے ساری مشکلات کو آسان ہماری فرما, فرما دے جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اللہ مسلمان جہاں جہاں مزلوم ہے اللہ تعالیٰ اللہ اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ دے اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے اللہ مسل محمد ان والمد کما صلی تعالی ابراہیم, ابراہیم اللہ مبارک محمد, محمد کما بارکراہی علی ابراہیم انک مید مجید ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین سبحان ربک رب العزت ما یصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمین